حضرت امیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ کی وجاہت جو تھی سرخ اور سفید رنگ تھا حضرت کا اور لکیم اور شلیم وضع پتہ تمکنت اور وقار کی امتیازی خوبصورتی کتابی چہرہ بڑی موٹی اور بڑی اور موٹی آنکھیں تھی چتون شیر کی مانند گھنی داڑھی تھی مہندی اور وسیمہ کے خضاب سے رنگی ہوئی وجیح صورت تھی جاذب نظر پرکشش بانگ کئی آدمیوں کے حلتے میں ممتاز نظر آتے قدرتی روب اور سطوت کے باعث ہر شخص کی توجہ کا مرکز قرار پاتے لیکن مزاج میں تقویٰ تھا عجیبی تھی فروتنی تھی نہایت درجہ علم اور برقباد تھی فقر کی تمکونت اور امیر کی, مس امیر کی مسکنت کا بہترین امتزاج لباس میں سادگی تھی بلکہ اکثر دفعہ دسیوں پیوند صرف قمیض پر لگے ہوئے ہوتے تھے امام اوزاعی رحمہ اللہ کے استاد کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دمشق کے بازار میں سوار دیکھا جبکہ آپ کے پیچھے غلام تھا آپ کا آب کے آپ کی قمیض کا گریبان چاک ہوا تھا اسی حالت میں آپ بازار میں پھر رہے تھے حالانکہ آپ دمشق کے حکمران تھے لیکن آپ کی قمیض کا گریبان چاک ہوا تھا الوداع اور نہای جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر 134 حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے پاس آئے اور وہ لوگوں میں صرف صرف سے زیادہ خوبصورت اور حسین تھے حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت جو ہے مکہ کے نامور سردار سیدنا نبو سفیان کے فرزند ارجمن تھے سیدنا نبو سفیان رضی اللہ کے بیٹے تھے بحث نبوی سے پانچ سال قبل دو سو آٹھ ہجری عیسوی آپ کی ولادت ہوئی تھی اور بچپن ہی سے آپ نے اد العازمی اور بڑائی کے آثار نمایاں چنانچہ آپ نو عمر تھے تو آپ کے والد ابو سفیان رضی اللہ نے آپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ بیٹا بڑے سر والا ہے اور اس لائق ہے کہ اپنی قوم کا سردار بنے آپ کی والدہ جو تھیں حضرت معاویہ کی ہند رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو کہنے لگیں کہ فقط اپنی قوم کا میں اس اسکول رہوں اگر یہ پورے عرب کی قیادت نہ کرے اسی طرح عرب کے ایک تو اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عرب کے ایک قیافہ شہناز نے آپ کو اچانک دیکھا تو بولا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے سردار بنیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا تھی ابو عبد الرحمن کنیت تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی ماں باپ نے آپ کی تربیت میں اس وقت کے عرب کے دستور کے مطابق کوئی قسر نہ چھوڑی مختلف علوم اور فنون سے آپ کو آراستہ کیا اور اس دور میں جبکہ لکھنے پڑھنے کا رواج بھی بالکل نہ تھا سارے عرب میں جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا حضرت امیر معاویر رضی اللہ تعالیم کے شمار ان چند گنے چنے لوگوں میں ہونے لگا جو علم اور فن سے آراستہ تھے اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے اسلام سے پہلے جو آپ کی حالت تھی حضرت امیر معدر کی حالت کے بارے میں اسلام سے پہلے جو تھی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ کہنا رئیساً جزملین کہ آپ اپنے قوم کے سردار تھے آپ کے حکم کی اطاعت کی جاتی تھی آپ کا شمار مالدار لوگوں میں ہوتا تھا اللہ اکبر اور مشہور محرف محمد بن سب سبساد طبقات میں رقم تراز ہیں حضرت معاویہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں رمرت القضاء سے پہلے ہی اسلام لے آیا تھا مگر مدینہ جانے سے ڈرتا تھا کیونکہ میری والدت کے خلاف تھیں تاہم ظاہر طور پر فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنے والد کے ہمراہ اسلام لانے کا اعلان کیا یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدر بحود خندق غزوہ حدیبیہ میں آپ کفار کی جانب سے کسی لڑائی میں شریک نہ ہوئے حالانکہ اب اس وقت جوان تھے آپ کے والد سالار کیسے سے شریک ہو رہے تھے اور آپ کے ہم عمر سینکڑوں جوان بڑھ بڑھ کر اسلام کے خلاف جنگ میں حصہ لے رہے تھے ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدائی سے اسلام کی روشنی آپ کے دل میں اتر چکی تھی لیکن چھپا دیتے اسلام بلاخر کئی سال پہلے پیدا ہونے والی روشنی صبح فتہ مکہ میں فروزاں ہو گئی اور ان کرت کرنوں سے عرب کے عجم کے ہزاروں فتے جگ جگمگا اٹھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی علمی پختگی اور شیفتگی حق ہی کے باعث دربار رسالت میں آپ کو خاص مقام حاصل تھا اسلام لانے کے بعد مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے جلد ہی آپ کو صحابہ کی ایسی مقدر مقدس اور خوش نصیب جماعت میں شامل کر لیا گیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت وہی کے لیے معمول فرمایا تھا یعنی حضرت معاویوں کو وہی کے لکھنے کے لیے معمول فرمایا چنانچہ جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی حضرت امیر معاویوں سے قلم بند کرتے اور خطوط اور مراسلہ جات کی نگرانی کی اور ترسیل کا کام بھی آپ کے ذمہ تھا اسی طرح گویا تاریخ اسلام میں صرف ایک حضرت معاویر رضی اللہ عنہ کی ذات ہی ایسی ہے جسے کاتب وہی ہونے اور دنیا کے سب سے بڑے رسول کی خدمت میں سیکرٹری کے طور پر رہنے کا شرف حاصل رہا ہے یہی دو باتیں حضرت معاویر رضی اللہ عنہ کی امانت اور دیانت اور عدالت کے لیے ان کے خلاف تمام الزامات پر بھاری ہے صرف ایک کاتب وحی ہونا حضرت اللہ عنہ کا ان پر جو تمام الزامات لگائے جاتے ہیں ان تمام پر صرف ایک بات یہ صرف ایک ہی لفظ بھاری ہے علامہ ابن حضم رحمہ اللہ کی مطابق کاتبین وحی میں سب سے زیادہ حضرت زید جن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آف صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں رہے اور اس کے بعد وہ دوسرا درجہ حضرت معاویہ کا تھا یہ دونوں حضرات دن رات آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے اور اس کے سوا کوئی کام ہی نہ کرتے صرف وحی علیہ کا کام آہ آہ آہ کاتبان وحی کو درج ذیل قرآن سراحت کی روشنی میں دیکھا جائے تو ان کی صداقت کے لیے یہی ایک جز کافی ہے کہ صحف مکرم مرفوعات مطحرہ بعید کرام برارہ کہ قرآن صفحات بہت معزز اور بلند درجے والے پاکیزہ ہیں چمکتے ہوئے ہاتھوں والے ہیں اور بہت زیادہ عزت والے لوگ ہیں تو اگر ان آیات کو دیکھا جائے تو واضح ہوگا کہ کاتب وحی کے دور پر امیر معاویہ کا درجہ کس قدر بلند ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے بارے میں فیس وطم مکرم فی ایدی مطحرات کرامین برارہ کہ قرآن صفحات بہت معزز اور بلند درجے والے فاقیزہ ہیں اور کن کے ہاتھ میں یہ بتایا چمکتے ہوئے ہاتھوں والے اور بہت زیادہ عزت والے لوگ ہیں تو صرف ان آیات کی روشنی میں واضح ہوا کہ کاتب وحی کے دور پر آپ کا درجہ کس قدر بلند ہے قرآن کی زبان میں آپ بہت عزت والا کہا گیا قرآن کی زبان میں تو ایسے لوگوں کو بہت عزت والا کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی کوئی سند ہی نہیں کاتب وحی کو قرآن بہت عزت والا کہہ رہا ہے اور کیا چاہیے کیر اپنا سب کچھ قربان کر گئے دید اسلام کی خاطر ہاں دین السلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر گئے دشمن دین اسلام پہ آندھی طوفان بن کے چڑھ گئے دشمن دین اسلام پہ آندھی طوفان بن کے چڑھ گئے, گئے قبول اسلام کے بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات طائف، چھوڑی چھوڑی کئی،, کئی کشتی اور جنگی مہموں میں شرکت ہے خصوصاً طائف میں اپنے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تفلیغ اور جہاد کے لیے اہم خدمات پر انجام دی اور آپ کے والد نے وہاں کے رئیس العظم ابن الاسود کو حلقہ بگوش اسلام کیا جس سے خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ان کے والد کو بہت زیادہ مرحمت فرمائے تو پتے مکہ کے بعد الفت اور مواقع جو تھی منقطع ہو چکی تھی کیونکہ نبی حضرت معاویہ سے دو سال قبل اسلام قبول کر چکے تھے اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواقع حضرت رضی اللہ عنہ سے کرائی یعنی ان کو ان کا بھائی بنا دیا مفتی حرمین ہرمین کے مفتی شیخ احمد بن عبد اللہ تبری لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ کاتب تھے کتنے کاتب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ کاتب تھے تو ان میں حضرت معاویہ اور حضرت زید سب سے زیادہ کام کرتے تھے یہ انہوں نے لکھا ہے خلاصت السیر جی خلاصۃ السیر بہوالہ حضرت معاویہ صفحہ نمبر تیرہ ایک شیعہ محرق ال ری یہاں تک لکھتا ہے شیعہ لکھتا ہے شیعہ محرف الفہری وعلیکم السلامۃ اللہ غور کیا ایک شیعہ ہے محرف الفہری یہاں تک لکھتا ہے کہ حضرت معابی ان کاتبہ نے وہی میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر لکھتے تھے کاتے بے قرآن ارشد ابن ابھی سفیاان ارشد لرزا جس کی سیاست سے ایران کے بائی سے کاتے بے ارشد اتنے ابھی سفیاان ارشد لرزاں جس کی سیاست سے ایران کے سبائی تھے آخا کی سپاہی تھے اور مصری فاضل حسن ابراہیم کا جی ملاحظہ ہو عجیب بات ہے کہ اگرچہ حضرت معاویہ دیر میں مسلمان ہوئے تاہم متبرین رسول میں ہیں آپ ایمان اور اخلاص میں بہت بڑھے ہوئے تھے دعوت سے وابستگی اور اس کی طرف سے مدافعت میں بہت آگے تھے اللہ علیہ کو ان رسول اللہ علیہ وسلم کون پر بڑا رسول اللہ وسلم کون پر بڑا اعتماد تھا آپ نے حضرت معاویہ کو بلا کر وہی کی کتابت کی خدمت سے فرمائی ہے جسے آپ انتہائی خلوص کے ساتھ حضرت معاویہ سر انجام دیتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر حیات رہے تو حضرت معاویہ آپ کی خدمت سے جدانہ ہوئے جب تک آپ نے با حیات سے حضرت معاویہ آپ کی خدمت سے جدانہ ہوئے سفر اور حضر میں بھی خدمت کا موقع تلاش کرتے رہے چنانچہ ایک بار رسول اللہ علیہ وسلم کہیں چلے تو حضرت معاویہ بھی پیچھے پیچھے ساتھ ہو گئے راستے میں حضور وسلم کو وضو کی حادت ہوئی پیچھے مڑے تو دیکھا حضرت معاویہ لوٹا لیے کھڑے ہیں آپ بہت متاثر ہوئے چنانچہ وضو کے لیے بیٹھے تو فرمانے لگے معاویہ تم حکمران بنو کیا فرمائے نبی پاک سلم نے کہ تو نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اور برے لوگوں سے درگزر کرنا حضرت معاویہ رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اسی وقت سے مجھے امید ہو گئی تھی کہ حضور وسلم کی پیشونگوئی صادق آئے گی اور میں کبھی نہ کبھی ضرور خلیفہ ہو کر رہوں گا آقا کے تھے دین کے وہ دائی تھے آقا کے تھے دین کے وہ دائی تھے آقا کے دین کے وہ دائی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت اور بے لوس محبت سے اتنا خوش تھے کہ بعض اہم خدمات آپ کے سپرد فرما دی تھی علامہ اکبر نجیب آبادی اپنی تاریخ میں رقم تراز ہیں کہ واہ علیہ وسلم نے اپنے سے باہر آئے ہوئے مہمانوں کی خاطم مدارات اور ان کے قیام اور تعام کے انتظام اور اہتمام حضرت معاویہ کے سپرد کر دیا تھا تاریخ الاسلام جلد نمبر دو صفحہ نمبر سات صرف مجھ دو سوال کرتے ہیں کہ ادماویہ نے خلافت کیوں ختم کی بادشاہ شروع کی میں بہت کنفیوز ہو جاتا ہوں جی بھائی جو لوگ جاہل ہوں ان کی باتوں کو نہ لیا کرو جاہل لوگ جاہلوں کی باتیں جہالت کی ہوا کرتے ہیں جیسے سچے میرے آکاشن کار ہیں جیسے سچے میرے آکاشن کار ہیں ایسے سچے سارے مدنی کے یار ہیں ایسے سچے سارے منے جو ایمان کا مدار میں یار ہیں میں صحابہ کے دفاع میں اس سیدھی سچی راہ میں میں صحابہ کے دفاع میں اس سیدھی سچی راہ میں جان تک نثار کر جاؤں کیوں صحابہ محمد کے محمد ترانے محمد کیوں؟ اللہ مکہ سے کے بعد حضرت معاویہ مستقل طور پر خدمت نبی میں رہنے لگے تھے انہوں نے تبلیغ دین اور کتابت وحی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اللہ مظر کلی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ جی آپ جواب دیں کہ جاہل لوگ ہو تم جاہل لو جہالت کی باتیں نہ کیا کرو یہ ہمارا کام نہیں ہے صحابہ کا جو اختلاف تھا وہ صحابہ کے اختلاف ہے کوئی ہمارے سامنے اختلاف نہیں ہوا ہے اور نہ ہی ہم نے دیکھا ہے لہٰذا ان باتوں میں پڑھنا ہماری ایک جہالت ہے اور یہ ہمارے لیے گمراہی کا سبب ہے اگر انہی باتوں کے پیچھے پڑ جائیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے جی دھوکا تھا سب بائی عید کوئی بغاوت دھوکہ تھا سب بائی عہدی کوئی بغاوت دونوں بے بس بے خبر تھے شرارت دونوں بے بس بے خبر تھی ان کی تھی شرارت کا پھر چال تھی جو بائیں تھے چیتالی تھے کپرو کی چال تھی جو بائیں تھے چیتال ورنہ بو تو آپس میں شرابا خیر, کی چال جو تھے وہ تو میں خیر کے سید سیدنا علی موبی بھائی سید سیدنا علی بھائی, بھائی عدلم تو مکہ کہنے کے بعد حضرت ماللہ ہو چاہ مستقل طور پر خدمت نبوی میں رہنے لگے تھے انہوں نے تبلیغ دین اور کتابت وہی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا علامہ مظہر کلی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضر موت کی طرف بھیجا حضرت معاویہ کو کہ وہاں کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور اسلام سے روشناس کرائیں شان معاویہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی وعلیکم السلام جی ماشاء اللہ حضرت ہمارے خادم العلماء حضرت بھی ماشاءاللہ موجود ہیں تو, تو شان معاویہ چل رہا تھا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت معاویہ اور آپ کے والد حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیاد کی کہ عہد صدیقی میں موصوف کا شمار خلافت کے اولین افراد میں ہوتا تھا تذکرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے ابتدائی ایاب میں حضرت معاویہ روایت حدیث کی طرف متوجہ ہوئے اور اس زمانے میں آپ نے حضرت ابو بکر حضرت رسمان اور اپنی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے حبیب کی اور حضرت معاویہ کی روایتوں کی تعداد حافظ ابن حجر مکی رحمہ اللہ کے مطابق ایک سو تئیس ہے ایک سو تئیس ہے تو عہد صدیقی میں منافقین اور مرتدین کی شورش نے خطرناک اختیار کر لی تھی تو اس کے خلاف پہلی تلوار حضرت معاویہ اللہ تعالیٰ ان کے چچا حضرت خالد بن سعید اموی کی اٹھی ان کے بعد خالد بن ولی ربی اللہ تعالیٰ رضم میں اترے تو حضرت معاویہ نے ان کی قیادت میں بے مثال جوہر دکھائے عرب نقاد رضوی لکھتا ہے کہ حضرت معاویہ کسی کا خون بہانا پسند نہیں کرتے تھے مگر پھر بھی آپ اسلامی ہدایت کے مطابق مرتدین کے قتل اور قتال میں کسی سے پیچھے نہ تھے ایک روایت یہ بھی ہے کہ مسلمہ کزاب حضرت معاویہ کے وار سے ہی قتل ہوا ہے ایک روایت یہ بھی نقل کی جاتی ہے کہ حضرت معاویہ ہی کے وار سے مسلمہ قذاب قتل ہوا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ کو چاروں کے بڑے بھائی یزید کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے لشکر کا امیر بنایا تو حضرت معاویہ کو اس لشکر کے ہر اول دستے کا علم بردار مقرر کیا حدو البلطان کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے دوسرے شامی لشکر کے امیر بنائے گئے الگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب مجاہدوں میں سے ایک ہیں جنہیں صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنما کی نگاہ انتخاب نے امت مسلمہ کی قیادت کے لئے چنا ہے اصحاب اسلام کے پیر ہیں اصحاب اسلام کیسے پیر ہیں اسلام کا اثاثہ ہے جگیر ہیں اسلام کا اثاثہ ہے جگیر ہیں میں مرید ہوں صحاب میرے پیر ہیں اصحاب ہیں ستارے ہیں حدیث میں اشارے اصحاب ہیں ستارے ہیں حدیث میں اشارے بھول قوم کو یہ یاد نہ دلاؤں کیوں ملائزاؤں کی شام جانے والا یہ پہلا لشکر تھا جسے مشہور سفاہ سالار سالاران نے ابو عبیدہ بن جراح خالد بن ولید عمر بن عاص رضی اللہ دس ہزار سفاہ کے معیت میں روانہ کیا گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی حربی صلاحیتوں کا مظاہرہ کی اور فتح نصرت حاصل کی اللہ ما بلاغری رحمہ اللہ رقم طراب ہیں جو کانا لی معاویہ کی کہ رضی اللہ تعالیٰ نے کارہائے نمایاں پیش کیے اور وہاں بہترین اثر چھوڑا بلازری کے مطابق شامی مارکے کے بعد فتح مرج اور کے مارکے میں آپ نے خاک پر انجام دی آپ کے چچا خالد بن سعید اسی جنگ میں شہید ہوئے تو ان کی شروعات آپ کے قبضے میں آئی حضرت صدیق رضی اللہ تعالی کا دور حکومت صرف دو سال تین ماہ دس دن پر مشتمل تھا بکڑ دور حکومت کتنے برس پر مشتمل تھا دو سال تین ماہ، دس دن. اس لیے جولانی تبا کے جوہر دکھانے کا صحیح موقع عہد فاروقی میں آپ کو ملا ہے مرض کے پتہ کے بعد آپ نے اپنے بھائی یزید بن ابی سفیان کے ساتھ شام کے مضبوط قلعہ حید عرفہ اور ہیلی اور بیروت کی تصفیر کے لیے پیش قدمی کی عرفہ کے قلعہ کو پتہ کرنے کے لیے حضرت معاویہ نے جان جوکھوں میں ڈال دی ان قلعوں کی فتح نے حضرت محمد فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت متاثر کیا چنانچروں نے خوش ہو کر آپ کو اردن کا گورنر مقرر کر دیا قبل عظیم جو علاقے رومیوں کے قبضے میں چلے گئے تھے آپ نے دوبارہ چھین لیے اور وہاں اسلامی شوکت اور حشمت کا پھیر پھریر لہرایا چودہ سو سالہ اسلامی تاریخ میں پرتگال سے لے کر چین تک پھیلی ہوئی وسیع اور عریض حکومت جو کہ چوبیس لاکھ پندرہ ہزار مربع میل کے رقبے کو محیط تھی تقریباً بیس سال تک صرف حضرت معاویہ کے دور میں قائم ہوئی ربیع الا اکتالیس ہجری میں نہر دجیل کے کنارے واقع موزی جو جگہ کا نام ہے مسکن میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا سلح کا مختصر ہو لڑائی کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایک سال کا عرصہ گزرا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ایک باغی ابن ملزم کے ہاتھوں شہید ہو کر پھر دو سے بری میں پہنچ گئے تاریخ ابن کثیر میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا وقت رحلت قریب تھا تو آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو وصیت کی کہ بیٹا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمارت قبول کرنے سے نفرت نہ کرنا کیا ہے تاریخ ابن کثیر میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جبکہ آپ کی وفات کے وقت قریب تھا تو آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو وسیعت کی کہ بیٹا معاویہ رضی اللہ عنہ کی عمارت قبول کرنے سے نفرت نہ کرنا ورنہ ہم باہم کشت اور خون ریزی ہو جائے گی چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد کی نصیحت پر عمل کیا جب شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ سے لڑنے کے لیے زور دیا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میرے والد میرے حضر علی مجھ سے فرما چکے ہیں کہ معاویہ ایک دن خلیفہ ہو کر رہیں گے اور ہم کتنی ہی بڑی فوج لے کر ان کے مقابلے میں نکلیں پر یہ غالب ہی رہیں گے کیونکہ منشاء گدا بندی کو ٹالا نہیں جا سکتا تو امیر العمین حسن رضی اللہ عنہ کی یہ بات سبائیوں کو پسند نہ آئی وہ آپ کے دشمن ہو گئے اور کلم کھلا آپ کو کافر اور مزل المنین کہنے لگے یہاں تک کہ مدائن میں آپ پر حملہ کیا خیمہ لوٹا آپ کو نیجا مارا مولا باقی مجلسی کی زبانی ایک کہانی ملاحظہ ہو کہ مولا باقر کہ جب امام حسن کو نیجا مارا گیا کہ جب امام حسن کو نیجا مارا گیا تو آپ زخم زخم کی تکلیف سے کراہ رہے تھے اور ایک شب زید بن وہب جوہنی رضی اللہ اس ایک شب زید بن وہب جوانی سے فرما رہے تھے کہ, کہ بخا میں معاویہ کو اپنے لیے ان لوگوں سے بہتر سمجھتا ہوں جو اپنے کو میرا شیعہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے قتل کا ارادہ کیا میرا خیمہ لوٹا میرے مال پر قبضہ کیا بلاق سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور بڑے بہن وہی ابن جعفر کو مشورہ ادھر حضرت معاویہ بھی اپنے دل میں آرز لیے بے چین اور بے قرار تھے آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے صلاح کی تحریک پیش کر دی اور ایک سادہ کاغذ پر اپنی مہر ثبت کر کے حضرت حسن کی خدمت میںجا اور کہلایا کہ آپ جتنی شرطیں چاہیں اس پر لکھ دیں مجھے منظور ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شرطیں لکھی جسے حضرت معاویہ نے بلا کسی ترمیم کے منظور کر لیا صلح کے بعد سید نے حسن رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا کہ مسلمانوں میں نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی کیا کر لی سید حسن نے خطبہ میں کیا فرمایا کہ مسلمانوں میں نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی ان کو اپنا امیر اور خلیفہ تسلیم کر لیا اگر امارت اور خلافت ان کا حق تھا تو ان کو پہنچ گیا اگر یہ میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا تاریخ الاسلام اکبر نجیب آبادی جلد نمبر نو صفا نمبر پانچ سو چون اس تقریر کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے اپنے معاہدے کے مطابق پچاس لاکھ درہم نقد اور ایک لاکھ درہم سالانہ وظیفہ لے کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش انگوئی کے کی, کی کہ میرا بیٹا سید ہے خدا اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا اب جا کر پوری ہوئی علامہ ابن عبد البرگ لکھتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیہ کے بیٹھ کے بعد سیدنا معاویہ باقاعدہ طور پر پوری مملکت اسلامیہ کے امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین مقرر ہو گئے اور اس سال کا نام عام الجماعت رکھا گیا کیونکہ ملت اسلامین نے پانچ سال کے تفرق اور استلاف کے بعد اس سال ایک خلیفے پر اجماع کیا تھا اس لیے اس الجماع نام رکھا گیا مسند خلافت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد آپ نے علماء اور اشراف کی مدد سے ایک مجلس شورا بنائی پہلی مجلس میں بغاوتوں پر تبادل خیال ہوا یہ طے پایا کہ پہلے پہلا قدم خارجیوں کے خلاف اٹھایا جائے کیونکہ وہ کلم کل, کل آمادۂ بغاوت تھے خارجیوں میں فردہ بن نوبل مستور بن علقمہ کا نام قابل ذکر ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور اپنے بھائی زیاد بن ابی سفیان کی مدد سے آپ نے ایک سال کے اندر اندر خارجیوں کا سفایا کروایا ان کے بڑے بڑے سردار عین میدان جنگ میں مارے گئے خارجیوں سے لڑائی کے دوران سیدنا معاویہ رضی اللہ نے عثمان کو بھی چن چن کے قتل کیا اور اکتالیسویں عیسوی کے آخر میں بلخ حرات اور بادرین کی بغاوتیں بھی کچھ لی گئی اور بیالی سجری میں جب کابل میں بغاوت اٹھی تو حضرت عبداللہ بن عامر اموی کو روانہ کیا گیا جنہوں نے دشمنوں کا خلا خما کر دیا اور 48 فضری میں حضر معاوی رضی اللہ نے اس مارکہ سر کیا جس کے تحت شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹ کر چالیس ہزار فوجی ماہرین کو بحری جہاز بنانے کا حکم دیا چنانچہ انہوں نے چند ماہ کے عرصے میں ایک ہزار سات سو بحری جہازوں پر مشتمل ایک دیو ہیکل بحری بیڑا تیار کیا بحری اسلام کے بانی کون ہو تیرا سانی آئے اسلام کے بانی کون ہو تیرا سامی روندی کفر کی طاقت چیر کے دریا پانی رونی تون کاقت کیر کے دریا پانی آتیش قدا آ, کفر صد ہوا اور رومیوں کی ستوت خاک میں مل گئے اسلامی تاریخ میں حضرت معاویہ واحد مدبر منتظم اعلی صفات کے حامل حکمران ہیں جنہوں نے اسلامی فتوحات کا دائرہ بلاد عرم اور عجم اور یورپ اور افریقہ تک وسیع کیا نہ صرف یہ کہ عہد فاروقی کی تیئیس لاکھ مربع میل کی خطوحات کو ترقی زار بنایا بلکہ اسے اس آگے بڑھ کر کابل قندہار روہڈی سکلیہ شمالی افریقہ درہ، خیبر بولان قلات اور ایشیائی ممالک کے دروازوں پر آ کر دستک دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسلمانوں کی خانہ جنگیوں میں خلافت راشدہ کی دل نواز نظر افروز تصویر کا ایک چوکھٹا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا تاہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن تدبر طویل باقی رکھنے کی جو کوشش کی قابل ہے نمبر تین صفحہ نمبر صفحہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے والیحانہ لگاؤ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر خصوصی شفقت فرماتے تھے بیشتر حادث میں بڑی سراعت کے ساتھ کئی موقع پر آپ کے مقام علو کا تذکرہ ملتا ہے ملاحظہ ہو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی حضرت عبد رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا دعا فرمائی اللہ ہادی کہ اے اللہ معاویر رضی النع کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے اور یہ بھی دعا کرنا آپ حسن معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہ اللہ معاوی الخط کو حساب کتاب سکھا اور اس کو عذاب جہنم سے بچا کیا بات ہے بھائی ہر معاویہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے عذاب جہنم سے بچا اور یہ بھی دعا فرمائیں گے ربی اللہ تعالیٰ کو کتاب سکھلا دے اور شہروں میں اس کو حکمران بنا دے اور اس کو عذاب سے بچا ایک روایت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کسی کام کے مشورے کے لیے طلب فرمایا مگر دونوں حضرات کوئی مشورہ نہ دے سکے تو آپ نے فرمایا کیا فرمایا کہ ادعو کہ شیخین موجود نہیں حضرت بکر حضرت موجود نہیں تو فرمایا کہ معاویہ کو بلاؤ معاملہ ان کے سامنے رکھو کیونکہ وہ قوی اور امین ہے کہ غلط مشورہ نہیں دیں گے اور فرمایا کہ لا تذکروا معاویہ الا بخیر کہ معاوی رضین کا تذکرہ صرف بھلائی کے ساتھ کرو اور فرمایا کہ یہ باص اللہ تعالیٰ معاویہ یومہ والی والی دو من نور الایمان کہ ایمان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت معاویہ کو اٹھائیں گے تو ان پر نور ایمان کی چادر ہوگی اور ابی صلح آب صلح صلح فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلم فرمایا کالن در کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بھی معاویہ سے لڑے گا وہ زیر ہوگا یعنی کیا ہوگا شکست کھائے گا حضرت معاویہ سے جو بھی لڑے وہ ہو کیا ہوگا شکست کھائے گا معاویہ اور سمے کے معاویہ ربی اللہ عنہ میرا راجدھان ہے جس نے اس کے ساتھ محبت کی و نجات پا گیا جس نے حضرت معاویہ کے ساتھ محبت کی و نجات پا گیا اور جس نے بوجھ رکھا وہ ہلاک ہو گیا جس نے بوجھ رکھا وہ کیا ہوا حضرت معاویہ کے ساتھ جس نے بوجھ رکھا وہ ہلاک کھلا کھلا اور جس نے محبت کی وہ نجات پا گیا اور فرمایا کہاویہ کہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا کہ میری امت میں معاویہ سب سے زیادہ برد بار ہیں میری امت میں معاویہ سب سے زیادہ برد بار ہیں اور فرمایا کہ اصلہ علما کہ اے اللہ معاویہ کو علم سے بھر دے اور فرمایا کہ محاویہ ان و رفت اللہ اے معاویہ اگر تمہارے سکر امارت کی جائے تو تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور فرمائے کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو بحری لڑائیوں کا آغاز کرے گا اس پر جنت واجب ہے ابن حیثر اور تمام تاریخوں کے مطابق حضرت معاویہ ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بحری لڑائی کا آغاز کیا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ مکاری میں اخلاف کے پے تھے اور کیوں نہ ہوتے عمدہ اخلاق کے پیغد تھے کیوں نہ ہوتے جبکہ رسالت نے ان کو مہدی کے لقب سے یاد فرمایا تھا مشہور تابعی بزرگ حضرت قطع رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ معاوی رضی ال کے اخلاق اور افعال کو دیکھتے تو بے ساختہ کہہ ارتے کہ مہدی یہی ہے اور حاضی بھی یہی ہے آپ کے محاسن اور اخلاق پر تبصرہ کرتے ہوئے عرب نقاص زکریہ نصولی لکھتا ہے کہ معاویہ ربی اللہ تعالیٰ نو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد بڑے ثقہ ذکی اور عمدہ اخلاق والے ثابت ہیں اسی رتبہ عظیم کی بنا پر وہ اسلام کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے بے غبار حقیقت یہ کہ تاریخ اسلام میں آپ برخشاں شخصیت کے مالک تھے یہ وہ شخص ہے جس نے حکومتوں کی ترتیب کی امتوں کی قیادت اور ملکوں کی نگہبانی کی ان تمام باتوں کے باوجود مورقین عرب نے ان کو ان کا صحیح مقام نہیں دیا جس کے وہ مستحب تھے بالخصوص تو شیوں نے اور یہ بات بر بنائے تعصب ہوئی شیعوں نے تو اور زیادہ صاحب اعلام الاسلام لکھتے ہیں کہ حضر عمر فاروق امیر معاویہ کی ایمانداری اور ان کے ظہر اور تقوا سے واقف تھے اس لیے ان کی بڑی قدر کرتے تھے کیوں نہ کرتے جب کہ حضرت معاویہ کا ظاہر بات دونوں ہی تھے جیسا کہ حضرت قبسیہ بن جاب ہیں کہ میں معاویہ کے ساتھ رہا ہوں ان کے ساتھ اٹھا ہوں بیٹھا ہوں اور ان سے بہتر محبوب رفیق کسی کو نہیں پایا نہ ظاہر باتیں یکساں کسی کو دیکھا حضرت امام احمد بن حنبل الرحیم اللہ اپنی تعلیم کتاب و زہد میں حضرت معاویہ رضی اللہ کی زاہدانہ زندگی پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک روایت جو نقل کرتے ہیں اللہ حضرت امام احمد بن حب الرحم اللہ اپنی تعلیم کتاب الظہر میں حضر معاویروں کی زائدانہ زندگی پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک روایت یوں نقل کرتے ہیں کہ ایک منتبہ معاویہ جامع نمشق میں خطبہ دے رہے تھے اس وقت دیکھا گیا تو ان کے جسم مبارک پر جو کرتا تھا وہ بوسی تھا اور پھٹا ہوا تھا یہ ان معاویہ کے لباس کا حال ہے جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ریشم اور حریر استعمال کرتے تھے جی بھائی شان معاویہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے اصحاب اسلام کے سفیر ہے اصحاب اسلام کیسے پیر ہے اسلام کا اثاثہ ہے جگیر ہیں اسلام کا اثاثہ ہے جگیر ہیں میں مریض ہوں صحابہ میرے پیر ہیں اصحاب ہیں ستارے ہیں حدیث میں اشارے اصحاب ہیں ستارے ہیں حدیث میں نشارے بھولے قوم کو یہ یاد نہ دلاؤں اللہ اکبر جی بھائی شان معاویہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے سب مانتے ہیں الحمدللہ حضرت امام فرمزرحم اللہ ابواب ظہر کے ذیل میں ایک طویل روایت لائے ہیں جس سے حضرت معاویہ رضی اللہ کے زہر تقویٰ اور خشیت اور عبادت کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت اور عبادت اور بندگی کا حال پوچھنا ہو تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھو وہ فرماتے ہیں کہ معاویہ جب انہوں کی برائی برائی نہ کرو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ راقتوں کو خدا کے حضور اپنی پیشانی رگڑتے ہیں حضرت عبداللہ معاویہ بن ابو صفیان کے حضرت معاویہ اللہ فرض کے علاوہ نوافل اور سنتیں بھی بڑے اہتمام کے ساتھ ادا فرماتے تھے اور بڑے اہتمام کے ساتھ ادا فرماتے تھے صاحب مرویہ زہب لکھتے ہیں کہ معاور عظلم مغرب کی اذان سننے کے بعد مسجد میں آ جاتے اور نماز پڑھانے کے بعد چار رکعات نماز الگ سے پڑھتے اور وہ بھی اس اہتمام سے کہ ہر رکعات میں پچاس پچاس آئے طلوعات فرماتے اللہ حسن ابراہیم مصری لکھتے ہیں کہ حضر معاوی رضی اللہ عنہ اپنے دن کو اللہ کے کاموں کے لیے چکس فرما دیا کرتے تھے فجر کی نماز پڑھ چکتے تو اندر جا کر اپنا مصحف قرآن پاک لاتے اور اس کے اجزاء کی تلاوت فرماتے پھر گھر والوں کو شریعت پر عمل پیرا ہونے کے طریقے بتاتے جی بھائی حضر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نفل نمازوں کی طرح نفل روزے کے بھی بہت پابند تھے ایک بار فرمایا کہ لوگوں آج عاشوریہ کا دن ہے یہ روزہ فرض نہیں ہے میں نے روزہ رکھتا ہے تمہارا جی چاہے تو تم بھی رکھ لو سیدہ معاویر خدا کے خوف اور آخرت کے ڈر سے ہر وقت لرزہ بر رہتے تھے بساوقات روتے روتے ہچکیاں بن جاتی تھیں اور ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی ترمذی شریف میں ایک مرتبہ ببو حربی اللہ تعالیٰ نے حشر اور نشر اور روز آخرت کی بعض فرس پر ایک حبرت نک حدیث سنائی اس کا اثر حضرت معاویہ کے دل پر ایسا ہوا کہ وہ زار و قطار رونے لگے ہچکیاں بند گئیں آسوں کی جھٹے کے سامعین بھی رو پڑے۔ سب کی آنکھیں ترنم ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب سکون ہوا تو حضرت امیر نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص دنیا اور اس کے سال سامان کو چاہتا ہو تو اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دیتے جی رہتے ہیں اور اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن اخرت میں ان کا حسرہ आग के सिवा कुछ नहीं جو کچھ شیعہ تو وہ برباد ہو جاتا ہے اور جو کام کیے تو بے ہو جاتے ہیں یہ معاون دنوں کی دقت قلب اور خشیت الہی اور فوس آخرت کی ایک مثال ہے جنہیں عام طور پر دنیا طلب اور مواخذ آخرت سے بے نیاز کہا جا سکتا ہے جی بھائی شیعہ تو ہے ہی لانا سے بڑھ کر لانتی تھی کون ہوگا یہ تو ظالم بھی ہیں کازر بھی ہے فاسق بھی ہیں قاصر بھی ہیں سب کچھ ہے لعنت اللہ عل کا زبین الله اللہ علمی جی تو وہ سے بہتر ہے یہ تو اس سے بھی بدتر ہیں بن صحابہ کا سچا بن صحابہ کا سچا ہو بو دار ہے صحابا ایماں کمیاراپی کا پائ کاٹ کر بن سہابا کر سچا ہو بات ہیں صحابہ ایمان تمیر راس جی کا بائی کاٹ کر نارا مار بڑ ہق سارے یاد نارا مار بڑ سارے یاد ورنہ ہوگا دلی و پوار راس جی کا بائی کاٹ کر بن صحابہ کا سچا ہوتا ہے سہابائی ماں تمیر رات کاٹ کر دین اسلام کے وہ سچے پاسبان باں دین اسلام کے وہ سچے پاسبان سید صدیق کرسماں سید صدیق پارے عمر اسما یہ حضرت موبی اک رار یہو حضرت معاویہ اک رار سارے نبی چمن کی بہار رات جی کا بائی کاٹ کر بن صحابہ کا سچا ہو گار ہے سہابائی میں یار راپ جی کا بائی کاٹ کر حضرت معاویہ رضی اللہ علیہ کی شان بیان ہو رہی تھی ایک بار آپ نے شرفائے حکومت سے کہا کہ اگر تم غریب جی جی ایک بار آپ نے شرفائے حکومت سے کہا کہ اگر تم غریب ہو محتاجوں ضرورت مندوں کی پریادوں سے ہمیں متعلی نہیں کرو گے تو یاد رکھو حشر کے دن بے آیا کہ مجھے جواب دے ہونا پڑے گا اور اس دن میری سزا میں تم برابر کی شریف رہو گے ایک بار فرمایا کہ جس دل میں خوف خدا نہیں کا کوئی متعین اور مددگار نہیں شاہ معین الدین احمد ندوی لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ ربی اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں پڑھ کر آخرت کے مواخذے کو بالکل فراموش کر دیا تھا لیکن یہ خیال حقیقت واقعہ سے بہت دور ہے حضرت معاویہ قیامت کے مواخذے کا تذکرہ سن کر لرزہ برانگام ہو جایا کرتے تھے روتے روتے ان کی حالت ہی بدل جاتی تھی اللہ کے حوشان یار خاند ہے قرآن ثنا خاند ہے قرآن روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت معاویر اور دلتوں کو قرآن پاک سے گہرا لگاؤ تھا اور کیوں نہ ہوتا جب کہ عہد رسالت میں آپ کا زیادہ وقت قرآن حکیم کی کتابت میں صرف ہوا کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ خدایہ معاویہ کو قرآن کا علم تاپن اور یہ دعا بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی اور حضرت معاویہ رضی اللہ علیہ سے قرآن پاک کی کتابت کے لیے جبرائیل امین تشریف لائے اور حضور سے عرض کی کہ آپ معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم کی خدمات حاصل کریں تو قرآن کو اچھی طرح سمجھتے ہیں حکمیں خدا سے لیا جو کچھ تپاس رانگ خدا میں لیا حکم خدا کو ہن کے گلے سے لیا جو کچھ تپاس رانگ خدا میں لگانیا کم ہے کہ جس قدر بھی میں مدحس کروں بیان یاران وہ سپا کا سنا کال گران سنا کال گران عوام کے حگیب ہے وہ نشان یاران وہ سپا کا سنا کال گے پران سنا کال ہے پوران اللہ مسعودی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ کاروبار خلافت کی مصروفیات کے باوجود بلا ناغت فرماتے رہے حضرت امیر معاویہ حدیث اور پابند سنت تھے اور لوگوں کو بھی یہی تعلیم دلواتے تھے چنانچہ ایک صحابی عبد الرحمن بن سبیل رضی اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو حدیث کی تعلیم دیں اور جب میرے پاس آئے تو وہ حدیث مجھے بھی سنیں اسی طرح ایک بار حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کو لکھا کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ سنا ہے اس سے مجھے مطلع فرمائے تو انہوں لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خدشی اور سوال کی کثرت سے منع فرمایا ہے یہ حضرت معاویہ کا حادث نبوی کے ساتھ کہ آپ دوسروں سے حدیث پوچھتے بھی اس پر عمل کرتے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تعلیم دیتے ایک بار بعض سرداروں کو دیکھا کہ وہ چیتے کی کھال پر بیٹھے ہیں تو فرمایا کہ حضور نے چیتے کی کھال پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے ہمیں آپ کے اعمال افحال میں حلم اور کرم اور گلد کے اوساک آتے ہیں نبی پاک وسلم بدھ فرماتے ہیں کہ معاویہ اہلم کی نئی امت میں معاویہ بڑے حلیم بڑے حلیم اور قریب اور گلدبار ہیں حم و کے ساتھ کا پورا ادا کیا وعدہ کیا جو رب سے تو اس کو وفا کیا حکم و کے ساتھ کا پورا ادا کیا وعدہ کیا جو رب سے تو اس کو وفا کیا کیوں کر نہ دل میں عشق صحابہ صحاب یا یار صفا کا سنا ہے ہے ایک موقع پر حضرت عمر فاروق ربی اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ معاویہ کے آیب جوئی جو سے مجھے باز رکھو تو ایسے حلیم بار شخص ہے کہ غصے کے عالم میں ہنستا رہتا ہے خود حضرت معاویہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک غصہ پی جانے سے کوئی چیز لذیذ نہیں یعنی غصہ پی جاتے یہی فرماتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ کسی کا گناہ میرے واٹس پہ فلم سے بڑھ کر بڑھ جائے اور یہ قول بھی آپ ہی کا ہے کہ جہاں میرا کوڑا کام دیتا ہے وہاں تلوار کام میں نہیں لاتا جہاں کوڑا کام دیتا ہے وہاں تلوار کام میں نہیں لیتا نہیں لاتا جہاں میری زبان کام دیتی ہے وہاں کوڑا کام نہیں لاتا اگر میرے اور دوسرے کے درمیان بال برابر بھی تعلق قائم ہو تو مجھ سے منقطع نہیں کرتا پوچھا گیا کیسے تو فرمایا کہ جب وہ اسے کھینچتا ہے تو میں اسے ڈھیل دیتا ہوں جب ڈھیل دیتا ہے تو میں کھینچ لیتا ہوں آپ کی برد باری سے متاثر ہو کر عرب کا مایا ناز شاعر اختل کہتا ہے کہ اے معاویہ تو نے اپنے نبی کے دین کو ہمارے لیے اپنی برد باری سے آسان کر دیا شاعر کہتا ہے عرب کا میں کرو میں جہاں پاکی فری تلجمانی کرو میں جہاں پاکی فری ترجمانی کرو میں کمرے نبی تو ستارے سہابا ہمرے نبی تو ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہیں پیارے صحابہ نے ہے پیارے صحابہ, ہمارے ہمارے, ہمارے, صحابہ ہمارے, ہمارے ہمارے صحابہ حضرت ابن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو حلیم کریم نہیں پایا لبنان کا محرخ عمر ابو الزر لکھتا ہے کہ ثقافت اور فیاضی میں امیر معاویہ کا کو کوئی ہم پلّا نہیں تھا آپ کے خزانے کے دروازے دشمنوں اور دوستوں دونوں کے لیے یکساں طور پر کھلے رہتے ہیں داس دہیش انعام اکرام کے ذریعے آپ لوگوں کے دل جیت لیتے اور اس کے ذریعے بغاوتوں کو دور کرنے اور لوگوں کو مملکت کا فرمابردار بنانے میں مدد لیتے شیوی محرخ علامہ ابن تباہ طبعی طبع لکھتا ہے کہ بنو ہاشم اور آلیہبی طالب امیر معاویہ کے پاس جاتے تو وہ ان کی شاندار مہمان نوازی کرتے ان کی تمام ضروریات پوری کرتے شیعہ خود لکھ رہا حالانکہ ان میں سے بعض لوگ ان کے عوضوں سے سخت گفتگو کرتے چلتے کرتے لیکن امیر معاویہ ان کی باتوں کو کبھی مذاق میں اڑا دیتے بھی تال جاتے کبھی خوش اخلاق محبت میں ہر چیز فراموش کر دیتے شروع شروع میں حز معاویہ بڑی شان کے ساتھ رہتے تھے دروازے پر دربان ہوتا زرق لباس پہنتے شاندار گھوڑے پر سواری کرتے لیکن یہ سب کچھ عزت نفس کے لیے نہ تھا، رومیوں کو مروخت کرنے کے لیے تھا چنانچہ آپ کی بات کی زندگی جب آپ خلیفہ ہوئے فقیر کی تمکنت اور امیر کی مسکنت کا نمونہ نظر آتی ہے آپ عوام کے جھڑمٹ میں بیٹھتے ان کی فریادیں سنتے دسترخوان پر امیر غریب یکساں طور پر شامل ہوتے اور آپ ان کے ساتھ کھانا تو تناول فرماتے معمولی خچر پر سواری کرتے پھٹا ہوا کپڑا پہنتے بازاروں میں بھومتے امام عوضائی رحم اللہ کی شیخ امام, امام یوسف بن پر میرا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ خچر پر سوار تھے اور ان کا غلام ان کے پیچھے بیٹھا تھا اور اس وقت ان کے جسم پر جو گرتا تھا اس کا گریبان پھٹا ہوا تھا بسم اللہ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس حال میں خطبہ دے رہے تھے کہ ان کی قمیض بوسیدہ امام بخاری لکھتے ہیں کہ ایک ملتبہ کسی مجلس میں حضرت معاویہ تشریف لائے تو لوگ ادب سے اٹھ اٹھ کر کھڑے ہونے لگے یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ شخص اس سے خوش ہو کہ خدا کے بندے اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جائے تو اس کا ٹھکانا جہنم ہے ایک معور حضرت معاویہ کی سادگی اور پروتنی پر اسی طرح روشنی ڈالتا ہے باوجود ایک مقتدر اور عظیم اور رتبہ فرما روا ہونے کے معاویہ نے مزاج نہایت سادہ پایا ہے ہر حالت میں اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور وہ ہر شخص سے نہایت مہربانی اور لطف اور کرم سے پیش آتے تھے خاک ایسا ہی اتنا درجے کا آدمی ان کی ہمدردی ایسے شخص کے ساتھ اس وقت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی جب کوئی بے حیثیت آدمی ان کے سامنے کوئی شکایت لے کر پیش ہوتا وہ مساوات بین المسلمین کے نہایت سختی سے قائل تھے حضرت معاویہ گونہ گون صفات کے حامل تھے اعلیٰ درجے کے سیاست دان بہترین مدبر تھے آپ کی ذہانت اور فرافت کی تعریف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور حضرت حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تم لوگ معاویہ کو اپنے مشوروں میں شریک کر لیا کرو جس کو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضرت حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تم معاویہ کو اپنے مشورے میں شریک کر لیا کرو اپنے معاملے میں ان کو گواہ بنا لیا کرو وہ قوی اور امین مضبوط امانت دار ہیں اس کے بعد خود ایک معاملے پر ان سے مشورہ لیا اور ان کی ذہانت کی تعریف کی مصری مورف محمد حسین ہےکل لکھتا ہے کہ معاویہ ایک دانش تھے جن کی دانش ان کی آنکھوں پر اغراض کا پردہ پڑنے نہیں دیتی تھی حلیم و تباہ تھے جس جن کی بردباری باری انہیں طاقت کے استعمال سے روکتی تھی اور بالغ نظر تھے جن کے حکومت سے لوگ مانوس ہو گئے تھے انہوں نے اپنی خوش کلامی اور حسن تدبر سے عوام کا دل موہ لیا تھا رضہ نے اصولوں کو باقی رکھنے کی کوشش بھی کی تھی تاریخ ملت کے معلی فرماتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا چوکٹا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا تاہم امیر معاویہ نے اپنے حسن تدبر سے اصلی تصویر باقی رکھنے کی جو کوشش کی ہے وہ ہر حال میں قابل دید ہے حضرت امیر معاویہ نے شوکت کو اکھاڑ دیا اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے بحری لڑائی کا آغاز کر کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ذیل پیش گوئی کا مستاق بنے کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو بحری لڑائیوں کا آغاز کرے گا اس پر جنت واجب ہے بخاری کی روایت ہے تو سب سے پہلے بحری جہاد کس نے کیا حضرت عبیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ ام المن حضرت ام حبیبہ حضرت معاویہ کی حقیقی بہن تھی ہے کہ بہن اپنے بھائی کو کتنا محبوب رکھتی ہے چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ ایک دفعہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی معاویہ رضی اللہ, تعالی عنہ, معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر سہلا رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور انہوں نے دیکھ کر فرمایا ام حبیبہ کیا تم معاویہ کو محبوب رکھتی ہو آپ بولے کیوں نہیں بھلا کوئی بہن ایسی ہوگی جو اپنے بھائی کو محبوب نہ رکھتی ہو تو یہ سن کر حضور حسن نے فرمایا کہ, فَإنَّ لِلَّهِ کہ اللہ اور اس کا رسول بھی حضرت معاویہ کو محبوب رکھتے ہیں کون اللہ اور اس کا رسول بھی حضرت معاویہ کو محبوب رکھتے ہیں جنگ صفین کے بعد حضرت معاویہ کو بہت سے لوگ برا بھلا کہنے لگے تھے جنگ صفین کے بعد تو حضر علی, علی عزیز نے فرمایا کہ انہیں برا مت کہو وہ تمہارے درمیان سے جب اڑ جائیں گے تو دیکھو گے کہ بہت سے سر تن سے جدا ہو جائیں گے ایک موقع پر فرمایا کہ معاویہ میرے بھائی ہیں کافر یا فاسق نہیں ہیں حضرت علی علم نے فرمایا اور تم لوگ انہیں برا کہنے کے بجائے ان کے لیے دعا کیا کرو ہمیں ان کی برائی پسند نہیں ہے نے امیر معاویہ کے ساتھ ان کے لشکر کی بھی تعریف فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ آپ نے اپنے لشکریوں کے سامنے یہ تقریر کی بخدا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ان قریب تم پر غالبہ گے کہ یہ اپنے امام معاویہ کے فرم بردار ہیں اور تم اپنے امام کے نافرمان تم خیانت کرتے ہو وہ امانت دار ہیں تم زمین پر فساد کرتے ہو اور اس کی اصلاح کرتے ہوتے اللہ شان امیر معاویہ آپ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دست برداری خلافت سے چند روز قبل فرمایا تھا خلافت سے دست بردار ہونے سے پہلے حضرت حسن نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں معاویہ کو ان لوگوں سے بہتر سمجھتا ہوں جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں علامہ ابن عبد البر کتاب الاستعاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسن نے فرمایا کہ جو معاویہ کو برا کہتا ہے اس پر خدا کی لانت لو جیو کیا کہتے ہو علامہ ابن عبد البر نے کتاب الفتہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو معاویہ کو برا کہتا ہے اس پر خدا کی لانت تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے شیعوں پر خود لانت فرما دی تو شیعوں پر حضرت حسن نے لانت فرمائی تو ہم کیوں نہ لانت بھیجے ان سے بڑھ کر لانت ہی کون ہے بھائی جو حضرت معاویہ کو برا کہتا ہے اس پر خدا کی لانت حضرت حسن نے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت حسین نے بھی امیر معاویہ کی بیعت کر لی تو کیوں کوفیوں نے آپ کو وار گلایا کہ معاویہ کی بیعت کو توڑ دیں حضرت معاویہ کی بیعت کو توڑ دیجیے لیکن آپ نے صاف انکار کیا فرمایا کہ میں نے بیعت کر لیے حسین نے فرمایا اور عہد کر لیا ہے اب بیعت کو توڑنا میرے لیے نو... جی جی بلش بھائی ابھی آپ کو سنایا میں نے کتنی زیادہ حکومت تھی ان کی جتنے مربع میل حکومت تھی تو حضرت حسین رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نے بیعت کر لی اور عائد کر لیا ہے اب بیعت کو توڑنا میرے لیے ناممکن ہے ایک بار آپ حزمعوی کو تشریف لے گئے حضرت حسین تو وہ جامع دمشق میں حضم عویق خطبہ دے رہے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ نے فرمایا کہ اے عالم محمد کے گروہ آخرت کے دن جو بھی کلمہ توحید پڑھتا ہو پڑھتا ہوا آئے گا وہ بخش دیا جائے گا حضم عاوید نے پوچھا کہ بھتیجے علی محمد کے گروہ میں کون لوگ ہیں تو فرمایا ابو بکر عمر عثمان اور امیر معاویہ کو جو لوگ گالی نہیں دیتے وہ ال محمد میں سے فرمایا امیر حسین بھی نالی فرمایا کہ اے عالیہ محمد کے گروہ جب کہ ہر معاویہ دمشت میں خطبہ دے رہے تھے تو کہ جو بھی کن میں توحید پڑھتا وہ آئے گا وہ بخش دیا جائے گا تو معاویہ نے پوچھا کہ عالیہ محمد ہے کون عالیہ محمد کون کہلاتے ہیں تو فرمایا حسین نے کہ جو حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت حمیر معاویہ کو گالی نہیں دیتے والے محمد والد آپ حضر عقیل بن ابی طالب حضرت عقیل بن ابی طالب آپ آب علی کے حقیقی بڑے بھائی تھے شی مورف امدت المطالب میں لکھتے ہیں کہ حقیل اپنے بھائی علیہ السلام سے ان کی عہد خلافت میں الگ ہو گئے تھے اور جنگ سفین میں حض معاویہ کا ساتھ دیا تھا عقیل میں نے بعض معاندین کہتے ہیں کہ عقیل مال اور دولت کے لالچ میں حض معاویے کے بعد چلے گئے بس شیطان گویا ان کے گویاں نزدیک اور علیم کا علی محتضہ کا حقیقی مہاجر بھی تھا وہ مجاہد بھی دنیا دار اور لالچی ہو گیا حض الم کے بھائی کو بھی دنیا بنا دے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت, حضرت معاویہ کے ہزار لشکر کے لیکن کی کے بعد کے افسر لیکن کی بعد بہت بڑے مدد اور ہو گئے صحیح بخاری میں کہ ایک بار کسی نے حضرت معاویہ اور عبد نقطہ چینی کی تو یہ بے ساختہ بول اٹھے عبداللہ عباس کے نہیں کچھ نہ کہو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں فقی مشتہد ہیں ایک بار دمشق سے واپس آئے تو مدینہ فرمایا معاویہ کا حکم ان کے غذب اور فیاضی ان کے بخل پر غالب ہے قدرحمی نہیں کرتے کو ملاتے ہیں، جدا نہیں کرتے میرے ساتھ ان کے تمام معاملات درست ہیں اللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ آپ بڑی بوزگی والے اور اہلیت کے چشم شراغ تھے آگوش رسالت کے پروردہ جعفر تیار لخت جگر تھے فاطمہ تزہرا کے دامات تھے حسنین کے بہن تھے حضرت اور ان کی طرح یہ بھی میدان صفطین میں حضرت معاویہ کے مقابل دس ہزار افواج کی قیادت کر رہے تھے لیکن صلاح اور مصالحت کے بعد ان کے تعلقات بھی امیر معاویہ سے نہایت خوشگوار دوستانہ تھے ان کے تعلقات کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی سیدہ ام محمد کا عقد یزید بن معاویہ سے کر دیا تھا اور اپنے لڑکے کا نام معاویہ رکھا تھا ج العون صفحہ نمبر ایک سو چھیاسی کتب امامیہ خلیفہ چہارم کے دور میں ایک انچ زمین فتح نہ ہوئی صحاب حضر نے جب حضم معاویہ سے نصف حصے پر صلاح کی اور اس کے بعد جب حضرت حسن نے پہلا حصہ بھی حضم معاویہ کو دے کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی تو حضم معاویہ کا دور اجماع امت اور اتحاد امت کی حقیقی روشنی میں جگمگا اٹھا بے انتہا وسیع مملکت اور مسلمانوں کے تمام گروہوں میں اتفاق اور اعتبار کے امتیاز اگر معاویہ کے حصے میں سیاد تیرے جان کو سلام تیرے جان ساروں کو سلام یعنی گدونے بھوت کے ستاروں کو سلام امبیا کے باد شہرا ہے انہی کے نام کا ان سے جاری بو شہ سوا تو سام سید دیکھو نین تیرے جان کو کوم جن کی ہے بس لرز تھے کفر کے بان تھے جن سے لرزا شاہ ویران تھے ان راشدہ کے داروں کو سان ان خلا کے تاج داروں کو سلام سیدے دیکھو نین تیرے جانداروں کو سلام جن کا حملہ دشمنوں کو موت کا پیغام تھا اس زمین پر کفر جن سے لڑ گئے دام تھا حق کے خوش خوشن کے مخلص خواصور کو سلام حق کے خوش ندی کے مخلص خواص کو سلام سین تیرے جان ساروں کو سلام تیلے کون تیرے جان ساروں کو سلام جب کہیں باطل سے ٹکرا تھے حق کے پاس با حق پرسوں کے تماشے دیکھتا تھا ماں ان کی تیغوں کی چمکتی تیز دھارو کو سلام ان کی تیغوں کی چمکتی تیز دھارو کو سلام سیدے سیکرے جن ساروں کو سلام ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی ان کی ہمت سے رکھول ست ملی ان رسول ہاشم کے رازداروں کو سلام ان رسول ہاشم کے رازداروں کو سلام تین تیرے جان ساروں کو سلام سیکھو نین تیرے جان ساروں کو سلام ان میں سیدھی کو عمر کی جی شان ہے سو گئے اس گھر پہ جس پر خلد بھی قربان ہے گم بدے خزرا کی رونق کی بہاروں کو سلام گم بدے خزرا کی رونق کی بہاروں کو سلام سید کو تیرے جان ساروں کو سلام ہر قدم ان کا خدا کے حکم کی تامل تھی ان کے ہر کو تک مل تھی دعوت دینی علاقے شاہکاروں کو سلام دعوت دین علاقے شاہ کو سلام سیدے دے کو نین تیرے جان ساروں کو سلام سیدے دے کو نین تیرے جان ساروں کو سلام دین کی خاطر نمتل فکر مال جان کی ان صحابہ کی محا جزو ہے ایمان کی رہی کے پاسداروں کو سلام رحمت اللہ کے پاسداروں کو سلام رحمت اللہ کے پاسداروں کو سلام سید کونے تیرے جان کو سلام جان نے نبت کے ستاروں کو سلام امبیاں کے باد شہرا ہے انہی کے نام کا ان اندیوادیوں کو شہ سواروں کو سلام دیکھو تیرے جان ساروں کو سلام اب آپ ہی بتائیں کہ جس شخص کی ایسی شان ہو اور جس شخص کے بارے میں حسنین اور حضرت علی رضوں تک ایسی تعریف کریں حتیٰ حسن فرمائیں کہ خدا کی لانت ہو جو حضرت معاویہ کو گالی دے اس پر خدا کی لعنت ہو تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس کو حضرن رسون حسین خود لانت بھیج رہے ہیں کہہ رہے ہیں خدا کی لانت ہو تو ایسے شسپ خدا کی لانت نہ ہو تو کیا ہو آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سید علی معائی بھائی تھے کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاوی بھائی بھائی تھے سیدنا علی بھائی بھائی تھے سکھا اپنا سب کچھ قربان کر گئے سلام کی خاطر ہاں ہاں سلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر گئے دشمن دین اسلام پہ آندھی طوفا بن کے چڑ گئے دشمن دین سلام پہ آندھی چڑھ گئے دونوں میں اتحاد تھا بہت ہی اعتماد تھا دونوں یار شاہ دو جہان کے گائی تھے دونوں میں کتے تھا بہت ہی اعتماد تھا دونوں یار شاہے دو جہان کے دائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سد نا دونوں دونوں بھائی بھائی تھے پیار تھا دونوں پیاروں میں نہ ہر گز تھا کوئی جھگڑا پیار تھا دونوں پیاروں میں نہ ہر گز کوئی جھگڑا کپر کو دونوں پیاروں نے کیا خوب لگایا جھگڑا کپر کو دونوں یار باوقار جان خار وفادار کاف رو مناپ کو پیڑے علای پے کے صفائی تے دین کے وہ دائی سیدنا علی معاوی دونوں بھائی بھائی سے علی دونوں بھائی بھائی سے دھوکا تھا سا کا نہیں تھی کوئی بغاوت دھوکا تھا سا بائی نہیں تھی کوئی بغاوت دونوں سے ان کی تھی شرارت دونوں بے بس بے خبر سے ان کی تھی شرارت کافرو کی چال تھی جو بائے تال تھی ورنہ وہ تو آپس میں شراپا خیر کائی تھے کافرو کی چال تھی جو بائیں سے کی تال کی مرنا بو تو آپس میں سراپا خیر کائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی موا بھائی بھائی تھے سیدنا علی موا بھائی بھائی تھے سن سنیا تیری قیادت کے کیا کہنے فاتح پسن سنیا تیری شادت کے کیا کہنے کاپرو پہ ہاویا سیدنا نام الٹ دیے سبائیوں کے جتنے تک شاہی تھے کافروں پہ ہاویا سیدنا معاویہ الٹ دیے سب کے جس نے سخت شائی تھے آقا کے سپائی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے بحری اسلام کے بانی کون ہوتے راسانی بحری اسلام کے بانی کون ہوتے راسانی روندی تون کاقت چیر کے دریا پانی روندی تون کتا لرزاں جس کی سیاست سے ایران کے سبائی سے کاتے بے ارشد ابن بھی سفیان ارشد لرزاں جس کی سیاست سے ایران کے صوبائی آپا کے سپاہی تھے دین کے وہ تائی تھے بھائی سید علی معاوی دونوں بھائی بھائی تھے سید علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے علی دونوں بھائی بھائی تھے تو یہ تھی بھائی شانِ محاویہ آپ حضرات کے سامنے میں نے سنائی شان معاویہ رضی اللہ تعالی ڈی ایف ٹی ایم ڈی ای آر ایس او ایف ایچ ڈاٹ کام سچائی سچائی سچائی کے محافظوں کی سدائیں دا ڈیفینڈرز آف جی ہاں جس کو ڈاٹ کہتے ہیں ڈاٹ ہماری جان دین کی شان ہاتھ دل کی صدا ہے ڈاٹ نشان حق ہے نشان منزل ہے مائی فیوریٹ دا ڈیفینڈرس آف ٹرو جہاں ڈاٹ کی صدا ہوگی وہیں آپ میری آواز بھی سن سکتے ہیں سچائی کے ستاروں کے ساتھ ان حضرات کی کوشش یہی ہے کہ مچلک کی اشاد کی جائے یہ بھی ایک بہت بڑی دین کی خدمت ہے آوازیں ان علماء دو بند میں قرآن و سنت کی